إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا عدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده رسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون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 ما ينفض من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفق في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصر في اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد القيا في جهنم كل كفار عنيد من ناعل للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقيه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطعيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وقال عز وجل واذكرنا ما يتلى في بيوتكم من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات فعد الله لهم منفرة عجüss عظيمة هذرين السيخ of theيع السلام گزشتہ جمعے آپ کے سامنے علم کی اہمیت و فضیلت اور افراد اور قوموں کی تعمیر و ترقی اور ان کی تنزلی میں تعلیم کا کیا کردار ہوتا ہے اس عنوان پر بہت ساری باتیں رکھی گئی تھی تعلیم کے سلسلے میں مسلمانوں کا روشن ماضی اور تاریخ حال جیسے کچھ ہے اس کی منظر کشی آپ کے سامنے کی گئی تھی آج میں اسی موضوع کی ایک دوسری کڑی لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں تعلیم کی جب بھی بات کی جاتی ہے علم کی جب بھی بات کی جاتی ہے تو مومن مردوں کا تصور آتا ہے ایسے جیسے کہ تعلیم صرف مردوں کا حق ہے علم حاصل کرنا گویا کہ صرف مردوں کا حق ہے عورت تعلیم سے اسے کچھ لینا دینا نہیں تعلیم حاصل کرنے کا اسے حق نہیں عورت نعوذ جنسی حیوان ہے قوموں کی تاریخ ہی بداتی ہے کہ عورت کو ایک مدت مریض تک مدت دراز تک تاریخ میں بس اسی حیثیت سے دیکھا گیا کہ وہ ایک جنسی حیوان ہے جنسی بھوک مٹانے کا ذریعہ ہے جنسی بھوک مٹانے کا آلہ ہے اور اگر کچھ زیادہ ہو تو عورت لے دے کر اس کا پورا پوری ذمہ داری امور خانہ داری گھر بار کو دیکھنا پکانا کھلانا برتن مانجنا کپڑے دھونا گھر صاف کرنا شوہر کی خدمت کرنا عورت کا عورت کا کام بس اتنا ہی عورت کی ذمہ داری بس اتنی ہی عموماً عورت کے تعلق سے یہی تصور معاشرے میں پایا جاتا ہے علم کا حق عورت کو بھی ایک تعلیم کا حق عورت کو بھی ایک یہ تصور بہت کم لوگوں میں پایا جاتا ہے اسلام پہلی وہی میں اس نے عورت کو تعلیم کا حق دیا پہلی وہی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو پہلی وہی آسمان سے حاصل ہوئی پہلی وہی میں تو بہت سارے پیغامات پوشیدہ ہیں ان میں سے ایک پیغام یہ بھی ہے کہ تعلیم اور مرد اور عورت دونوں کا حق ہے قرآن نے کہا اللہ اللہ اللہ تعالی نے انسان کو وہ ساری باتیں سکھائیں جو باتیں کہ انسان نہیں جانتا تھا اللہ نے انسان کو ہند ان انسان کا انسان انسانیت کا نصف اول اگر مرد ہے تو نصف آخر عورت ہے انسان کا اطلاق مرد عورت دونوں پر ہوتا ہے قرآن نے پہلی وہی میں کہا المل انسان عالم کو حسایت میں اس کو قرآن نے اشارہ کر دیا کہ تعلیم مردوں کے ساتھ ساتھ عورت کا بھی حق ہے اور جیسے ہم نے کہا کہ پہلی وہی کا جو پہلا لفظ ہے پہلی آیت ہے اس آیت سے جہاں بہت سارے سبق حاصل ہوتے ہیں بہت سارے دروس حاصل ہوتے ہیں اور اس کی جہاں بہت ساری دلالتیں ہیں ان میں سے ایک دلالت یہ بھی ہے کہ, اسم کہ علم کا مقصد رب کی معرفت ہونا چاہیے علم کا مقصد تعلیم کا مقصد اللہ کی معرفت اللہ کو جاننے کے لیے اس کی قدرت کو پہچاننے کے لیے کیوں خان جو اللہ تبارک تعالیٰ سے کو جس قدر جانتا ہوگا وہ اللہ سے اسی قدر ڈرے گا اور اللہ جان لے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو رب کی معرفت جو کہ علم کا مقصد اصلی اور مقصد احساسی ہے جس طرح یہ مردوں کے لیے مطلوب ہے رب کی معرفت عورتوں کے لیے بھی مطلوب ہے اور تو عورتیں بھی تو مخلف ہیں انہیں بھی تو قانونی جزا و سزا ہے اس لیے جس طرح علم حاصل کرنا مردوں کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ رب العالمین کی معرفت حاصل ہو اس کی قدرت کو پہچانے اسی طرح سے علم حاصل کرنا عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے اور سبحان اللہ اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے اسلام میں عورتوں کی تعلیم کی تعلیم و تربیت کی اہمیت کے کی سلسلے میں حجیز <تصفی> تین اشخاط ایسے ہیں کہ جن کے لیے اللہ تبارک تارہ کے پاس ڈبل اچرو سباب تین اشخاص ایک شخص جو اپنے نبی پہ بھی ایمان رکھتا ہو اور میرا زمانہ پاگر مجھ پہ بھی ایمان لائے اس کو دگنا و ثواب ہے اس لیے کہ اس نے دو شریعتوں پہ عمل کیا ہے اس کے جس کے, جس کے اللہ تعالی باز عجر و غلام. غلام جو اب اللہ کو بھی خوش کر رہا ہے اپنے آقا کو بھی خوش کر رہا ہے اس کو بھی ڈبل ازرو سواب اور تیسرے شخص <جراند> اللہ گا ایک ایسا شخص ایک لونڈی ہے لونڈی ہے اسے وہ علم سکھاتا ہے تعلیم دیتا ہے تعلیم کے ساتھ تربیت کرتا ہے اخلاق کے زیور سے آراستہ کرتا ہے پھر اس کو آزاد کرتا ہے آزاد کر کے خود شادی کر لیتا ہے سر سے غور فرمائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک لونڈی کو بھی تعلیم حاصل کرنے کا حق دے رہے ہیں لومبی جس کے حیثیت کیا تھی اس زمانے میں بھینس بکری جانوروں کی سی حیثیت تھی غلام لونڈی سب بازار میں اسی طرح سے بیچے خریدے جاتے تھے جس طرح سے جانور بیچے خریدے جاتے تھے قربان جائیے اسلام جو علم کا کس قدر قدردان ہے انسان انسانیت کے ہر شعبے کا حق قرار دیتا ہے سلب حا کے لانبی جس کا جس, جس کا نام لینے کے ساتھ خدمت کے سوا کوئی اور تصور نہیں آتا لان بھی کو بھی شریعت تعلیم حاصل کرنے کا حق دے رہی ہے عورتوں کی علم حاصل کرنا کیوں ضروری ہے دیکھیے قرآن مجید نے دعوت و تبلیغ کو امر بالماروں پر نہیں علی منکر کو بیک وقت جہاں مردوں پر ضروری قرار دیا وہیں عورتوں نے بھی ضرور ضروری قرار دیا سورت عبا میں فرمایا گیا جس میں بارے میں ایک دوسرے کے دوست ہیں مومن عورتی آپس میں ایک دوسرے کی دوست ہے سہلیا ہیں اور ان کی دوستی کی بنیاد کیا ان کے کی تعلقات کی بنیاد کیا ایک مومن کا تعلق جو دوسرے مومن سے ہوتا ہے ایک مومن عورت کا رشتہ جو دوسری عورت سے ہوتا ہے اس رشتے کی اور بنیاد امر بل معروف اور نہیں ایک مومن دوسرے مومن کو بھلائی کا حکم دیتا ہے برائی سے روکتا ہے ایک مومن عورت دوسری مومن عورت کو بھلائی کی طرف بلاتی ہے برائی سے روکتی ہے کہ اس آیت میں امر بل معروف اور دعوت ہاں، و تبلیغ کا جس قدر فریضہ مرد پہ عائد ہوتا ہے آج سے پہلے جتنے بھی پیغمبر بیجے، رسول بیجے، وہ سب کے سب مرد تھے اللہ تعالی نے کبھی کسی عورت کو رسول نہیں بنا کبھی کسی عورت کو نبی نہیں بنایا برداشتوں کہ نبوت اور رسالت کی ذمہ داری اتنی عظیم ذمہ داری ہے کہ عورت اور جس قدر ذمہ داری مردوں پر آئی ہوتی ہے اس قدر عورتوں پر تو ان کے لیے ضروری ان کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ جو ہے چوراہوں میں آئیں تقریریں کریں پروگراموں میں شرکت کریں اور بیانات دیں لیکن اپنے دائرہ کار میں اپنے دائرے میں اپنے محدود دائرے میں ہر عورت ذمہ دار ہے امر وارو فون منکر کی اپنے گھر کا ماحول بنانے میں اپنے بہنوں میں اپنی اڑوس پڑوس کی سدھار میں خواتین کے درمیان اجتماعات وغیرہ رکھ کر ہر عورت جہاں تک اس کا پس چلتا ہے اپنے دائرہ کار میں امر و مارو فون منکر کی ذمہ دار ہے اور جب یہ ذمہ دار ہے تو جب تک معروف کی پہچان نہ ہو وہ کیسے معروف کی طرف بلائے گی جب تک منکر کی پہچان نہ ہو وہ کیسے کو منکر سے روکے گی اسے محترم بھائیو بہت ضروری ہے کہ علم جہاں مرد حاصل کرتے ہیں علم وہیں بھی حاصل کریں آپ نبوی کے واقعات کو پڑھیے آپ دیکھیں گے سبحان اللہ حضرات صحابیات رضوان اللہ نجمیات ان کے اندر طلب علم کا کیسا شوق کیسی جستجو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی تعلیم کا کس قدر اہتمام کیا بخاری شریف کی حدیث ساتھی ہے خواتین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور آتے شکایت کرنے لگیں کہنے لگی یا رسول اللہ غلبن الرجال اے ربی مرد ہم پر غالب آ گئے آپ کے قریب رہنے والے ہمیشہ مرد آپ سے فائدہ اٹھانے والے مرد آپ سے تعلیم حاصل کرنے والے مرد آپ کی حدیثیں سننے والے مرد, سننے والے مرد اے اللہ نبی ذرا ہمیں بھی تو موقع دیجیے عورتوں کی اس گزارش اور درخواست کو سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہفتے کا ایک دن خواب کیا ہفتے کا ایک دن خواست کیا کہ جس میں عورتیں مدینے کے کسی گھر میں جمع ہو جایا کرتی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفتے تشریف لے جاتے تھے عورتوں سے خطاب کرتے تھے آج ہمارے معاشرے میں تو ہفتہ والی اجتماع کا سلسلہ چلتا ہے یوں کہیے اسی سنت کا حیا ہے وہ اسی سنت کا نمونہ ہے وہ نصیحت کی عورتوں عورتوں کر کی کی کیا, کیا کرتے تھے اتنا ہی نہیں جہاں اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے جذبات کا لیاز رکھا اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمانوں کے عورتوں کے جذبات کا لیاز رکھا میں نے آپ کے سامنے آیت سلاوت کی سلم ری یا بات دوسری میں نبی کریم صلی اللہ کے بات ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ہر جگہ مردوں ہی سے خطاب کرتا ہے اے ایمان والو اے ایمان والو یا یو الذین آمنو یا یو الذین آمنو ہم عورتوں سے خطاب کیوں نہیں ہوتا ہے اللہ کے جب ہم ملازہ فرمائے حضرات صحافیات کا جذبہ ملازہ فرمان کا شوق ملاحظہ فرمائے وہ یہ الہی تو وہ کتنے غور سے اور کتنی سنجیدگی سے لیا کرتی تھی ان کی یہ خواہش ہو رہی ہے کہ آسمان سے آنے والی وہی خصوصیت کے ساتھ انہیں سکھا کرے جب انہوں نے یہ شکایت کی تو آسمان سے فوراً رعایت ناضر ہو گئی ا المسلین والمسلمات وال المسلمات یخ المسلمان م مسلمان ہورھے وال مؤمنی او وال المؤمنینہ یقین معامین م اور معمنہے وال خانکیہ گزار م اتار گزار اورتے۔ اوش صاد س او صادہ والے مر سج بولے والی اورھے وال خاش شہین او الخاش اختیار کرنے والے مر کوشو و اختیار کرنے والےہ سے۔ وال متصد سے اور کرنے والے مرےقا کرنے والےہس سے۔ والصائمات روزہ رکھنے والے مرد روزہ رکھنے والی عورتیں وزین اپنی شرمگا کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورت والذاکرین وزا اللہ کثیر وزا کر اللہ تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے والے مرد اور اللہ تبارک تعالیٰ, تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے والی عورت ہے اللہ تعالیٰ نے ان سب کے لیے بخشش تیار کر رکھی ہے ازر عظیم تیار کر رکھا ہے سوار عظیم تیار رکھا ہے رب العالمین نے ساتوں اثلانوں لوگوں عورتوں کی خواہش کا لحاظ رکھا ان کے جذبات کا لحاظ رکھا ان کی خواہش پوری کی اور بتا دیا گیا کہ پرانی مزید میں جہاں بھی یا یوح الدین امنوں سے خطاب ہو رہا ہے وہ عورتیں بھی داخل ہیں عورتیں بھی مخاطب ہیں یا یو الدینہ کے خطاب کا یہ مطلب نہیں کہ عورتیں اس کی مخاطب نہیں ہیں پھر بھی اللہ تبارکاتے ان کی جذبات لحاظ رکھتے بھی ساحد کے اندر نیکی اور خیر کی بہت ساری اسفا ذکر کر کے مردوں کے ساتھ الگ کا ذکر کیا یہ بتانے کے لیے کہ نیکی کے راستے میں تقوی کے راستے میں عمل کے راستے میں علم کے راستے میں تعلیم کے راستے میں, میں، تدعین اور راستوادی کے راستے میں عورت مرد کے دوش بدوش چل سکتی ہے نہ صرف ایک اس مرد کے دوش بدوش چل سکتی ہے ایک عورت مرد کو پیچھے بھی سکتی ہے. رحمد صلی اللہ, اللہ فرآم کی بیوی قیامت تک آنے والے مردوں کے لیے نمونہ بن گئی مائی سدیجہ مائی عائشہ انکتخوه, انک عمر, انک افراد, اور محاذ ممین رضوان اللہ یعنی نظمیات والے کے لیے ان کا تخوا ان کا عمل ان کی ان کی پادامانی ان کی اور ان کے اخلاق اخلاق حسن یہ قیامت تک آنے والے مردوں کے لیے نمونہ ہے نے پیغام دیا کہ عورت نجی کے تمام راستوں میں مرغ کے دوش بدوش چل سکتی ہے بلکہ جذبہ ایسا ہوتا کچھ ایسے سوالات ان کے دل میں پیدا ہوتے کچھ ایسے مسائل ان کے سامنے درپیش ہوتے کہ جن مسائل کو پوچھنے سے طبیعت شرماتی ہے کوئی بھی عورت ان کو کسی ازدی کے سامنے رکھتے ہوئے شرماتی ہے لیکن طلب علم کا تقاضہ بھی تو پورا کرنا ہے شرمایا اگر علم کے راستے میں رکاوٹ بنے تو اچھی چیز نہیں اسی لیے امن ام مولین صدیقہ رضی اللہ علیہ انصاری خواتین کی تعریف کرتے ہوئے کہا کرتی تھی نساء نساء فی اللہ کہتی تھی انسار کی خواتین کتنی اچھی خواتین انسار کی عورتیں کتنی اچھی عورتیں ہیں کبھی بھی شرم و حیا طلب علم کے راستے میں جو رکاوٹ نہیں بنتی تھی ان کے لیے حضرت سلین رضی اللہ عنہ حضرت کی ماں ہیں رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ وسلم کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں ان کا سلیقہ ملاحظہ کریں ایک ایسا سعال کرنے جا رہی ہیں جس سوان کو مردوں کے سامنے ذکر کرتے ہوئے یقیناً شرماتی ہے لیکن سبحان اللہ سلیقہ ملاحظہ کریں یا رسول اللہ إِنَّ اللَّهَ لَا مِنَ <الْحَقِّ> پہلے اللہ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ کہنے سے میں. إِنَّ اللَّهَ لَا مِنَ <الْحَقِّ> اللہ تعالیٰ کہنے سے ذکر کرنے سے نہیں ہے. لہٰذا اسی کا ثقابہ ہے کہ میں آپ سے ایسا سوال کر رہی ہوں کہ جس کو ذکر کرتے ہوئے پوچھتے عموماً شرمایا جاتا ہے مگر پوچھے بغیر کوئی چارہ بھی نہیں دین کا علم حاصل کرنا ہے کیا سوال کہا کے کہ کیا جس طرح مرد کو احتلام ہو جاتا ہے خواب دیکھے مرد احتلام ہو جائے تو اس پہ غسل واجب ہوتا ہے اسی طرح سے کیا عورت خواب دیکھے اور اس کو بھی احتلام ہو جائے تو غسل واجب ہوگا اللہ کے نبی نبی سلیفہ سے نکاح کے ہاں خواب کے احتلام ہو جائے تو عورت پہ بھی غسل واجب اور ذریعہ شاپ ملاحظہ فرمائے اور ان کا خوشی کا انداز اور سلیفہ مناحظہ فرمائے پہلے بتا کہ میں ایسا سوال کرنے جا رہی ہوں سوال کو ذکر کرتے لے سنتے لے شرم آتی ہے لیکن علم حاصل کرنے کا تقاضہ بڑی تعریف کیا کرتی تھی یعنی جذبہ میں علم کی نشر و نبی کریم صلی اللہ وسلم کے عادی کو حش کرنے اور امت میں ان حادیش کو پھیلانے میں اما تمین کا بڑا کردار تھا علم میں محد المین کی, کی ذمہ داری ان کی ڈیوٹی ان کا وزیفہ کیا بیان کیا گیا گیا <وَلْحِكْمَة> اپنی گھروں میں ٹکی رہو رکی رہو سے مراد نبی کریم صلی اللہ علام کے حاضی آپ کے شب و روز دن بھر کی مصروفیات اور تمہاری ڈیوٹی تمہاری ذمہ داری تمہارا وسیفہ ہے کہ تمہارے گھر میں آسمان سے جو رہی نازل ہو رہی ہے نبی پر اور نبی کے جو شبروز ہیں نبی کی جو فرمودات ہیں آج کی لل کی مصروفیات ہیں ان کو امت کے سامنے ذکر کرنا تمہاری ذمہ داری ہے اور سبحان اللہ آج دیکھو خاص خاص موقعات سے تعلق رکھنے والی حدیثیں خصوصاً عورتوں کے جو خاص مسائل ہوتے ہیں یا میاں میری کے سوالی تعلقات سے تعلق رکھنے والی حدیث حریثیں یہ ساری کی ساری حریثیں آپ دیکھیں گے اما حاصل نے روایت وہ سب کامل الحیا تھی کا دامن تھی عزت والی خواتین تھی لیکن علم کو پھیلا بغیر کوئی چار بھی نہ تھا اما حاصل مومنین نے اپنی دوسری اپنے دور کی دوسری صحابیات اور صحابیات کوئی علم ادا کیا میاں میری کے تعلقات سے تعلق رکھنے والی باتیں یا عورتوں کے خاص مسائل کا علم موبین صدیق رضی اللہ ہزار تین ہزار تقریباً حدیث نے روایت کی امن موبین صدیقی عابدہ کی عالمہ تھی فتیحاتی اور ان کا علم اس درجے کا تھا کہ کئی مسائل میں بڑے بڑے صحافوں سے اختلاف کیا کرتے تھے ہمارے اسباب نے ایک کتاب ہی لکھی ہے الوجاجا الواجہ یہ کتاب یا مستقل امن مومنشہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عا کے وہ مسائل وہ مسئلے جن میں انہوں نے اپنے دور کے دوسرے کنارے سے اختلاف کیا بڑی عالمہ دی سبھار اللہ حضرت ابو اکثر کی بیٹی تھی اب صدیقی رضی اللہ عنہ کے پاس جو علم تھا اس علم کا ایک بڑا حصہ وراثت میں انہیں ملا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سعودیت کا شرف تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائیو شریعت کا بڑا حصہ ان کے پاس امن ممینشہ صدیق رضی اللہ عنہ معبرت خوابوں کی تعبیر بیان کیا کرتی تھی اور یہ بھی حضرت ابو سے چیز میری ابو بدر بھی, بھی محبت تھے ایسا پر رضی اللہ عنہ کا علم بھی اس درجے کو پہنچا ہوتا بڑے بڑے علماء تعبیر نہیں جاتے حضرت ایسا پر رضی اللہ عنہ سبحان اللہ معرا تھی ایک خاتون نے خواب دیکھا تھا کچھ اور آگے ام المنین کے سامنے ذکر کیا تھا ام المن نے اس کی تعبیر یہ بتائی کہ شاید تمہارا شور کا انتقال ہونے والا اور تشمیر بحری ہوا شور کا انتقال ہوا تھی سبحان اللہ مظاہر اسلام رضی اللہ نے کتنی حدیث دعا کی کتنی حجی سے لگایا کرتی تمام یہ سب پردے کے پیچھے بیٹھ کر ان سے عزیب سے سنا کرتے تھے لیا کرتے تھے اس سلسلے میں ام حسین رضی اللہ کا خاص تذکرہ بھی جو مناسب معلوم ہوتا ہے ام حسیہ رضی اللہ عنہ یہ عورتوں میں بسا اوقات محلے میں کوئی خاتون ایسی تھی جو مرکزی حیثیت رکھتی ہیں عورتوں کا کوئی بھی مسئلہ ہو تمام محلے والوں کی نظر اس خاتون کی طرف جاتی کوئی خالہ ہوتی ہے کوئی نانی ماں ہوتی ہے انہیں عصیہ رضی اللہ کا کردار صحابیات میں ایسی تھا عورتوں سے تعلق رکھنے والی بیشتر حدیثیں ام نے رضی اللہ عنہ نے روایت کی اور اللہ کے نبی لفظ سے بھی آتا ہے کہ کوئی بھی عورتوں کو یہ حکم عام دینا ہوتا بسا اوقات ام نے کو خطاب کر دی جائے ان سنا کہ انہوں نے عورتوں سے تعلق رکھنے والے کتنی حدیث روایت کی جو مشہور حلی ہے عمر نا اطنا غلم یوز مالینا ہم نے آپیا نے روایت کی ربی اللہ عنہ ہمیں منع کر دیا گیا جنازے کے پیچھے چلنے سے عورتوں کو اللہ کے ربی نے منع کیا جنازے کے ساتھ چلنے سے غلام مولم یو یہ اور بات ہے کہ حرام کو نہیں قرار دیا لے سختی سے اور تاکید سے منع نہیں کیا گیا مگر منع کیا گیا یہی روایت ہے کی بیٹی امیسل <سلام> رضی اللہ عنا کا جب انتقال ہوا تھا تو اصول دیتے ہوئے اصول پیسے آ رہا نبی عدیم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کھڑے ہو کر ایک ہی کپڑا دے رہے تھے ایک بند کا یہ روایت کرتے ہیں رضی اللہ عنہ اور اسی طرح سے آپ سے جو عیدگاہ بنے حکم لیا ہے کہ عیدگاہ جایا کرو کہ اگر کوئی عورت مہواری میں پرابلم ہو گئے اس کو جانا چاہیے رضی اللہ نے را کامونے یہ سب واقعات بتاتے ہیں کہ نبی سلیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام نے کتاب و سنت نے عورت کو تعلیم حاصل کرنے کا کس قدر حق دیا ہے اور یہ وہ بھی کس دور میں کس دور میں دور میں اور اور جو ہے ناس ہوتی کہ عورت ہو کو, کو اپنے ختم وغیرہ ربڑ رہی تھی اسلام میں علم حاصل کرنے کا اس وقت دیا اور نتیجہ آپ دیکھیں گے بعد کے ادوار میں بھی بعد کے ادوار میں بھی جیسے جیسے ساویات کا دور ختم ہوا کا دورہ اس کے بعد کے جو ادوار ہیں میں ان کا کیسا جذبہ تھا اور کتنا گہرا علم عورتیں رکھتی تھیں سردی ایک حدیث تو مسلم احمد وغیرہ کی مشہور حدیث ہے کہ ایک مرتبہ صاحب رسول عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے لانت کی ہے ان عورتوں پر جو گودتی ہیں اور دوسروں سے گنواتی گودنا کسے کہتے ہیں اب جاتے ہندوؤں وغیرہ میں غیر مسلمین میں رواج ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں میں اپنے پٹھوں وغیرہ میں جو ہے وہ کلے رنگ سے کچھ اپنے پٹھوں کی تصویریں کسی کا نام وغیرہ وغیرہ جو لیتی ہیں اور ابھی جنت کے پھول پھل پھول پل بورے وغیرہ لیتی ہیں اس کو ابھی زبان ہوشن کہا جاتا ہے اردو میں اس کو گدوانا کہتے ہیں تو عبداللہ کہا کہ اللہ نے لانا کی ہے یہ کیا کرتی ہیں اس لیے ہری سمے باشمات اور اللہ نے جو دوسروں سے حضرت مسعود رضی اللہ عنہائی یہ خاتون نے کہا پورے پورے قرآن میں نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں بدلنے والے عورتوں اور گودوانی والی عورتیں لاشی ہو تم کہاں سے بیان کرو اور آپ سے قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھو سور فاطیہ سے ناشتہ پڑھو پورے قرآن میں کہیں نہیں ملے گا چاہیے عورتوں سبھر اللہ اور ابھی کیسے پر عبداللہ بھی رہے سے کے آگے کرے گا اور میں نے جو بیان رہے کہ اللہ نے لانت اور سچی بات مگر حضرت کی فراست کیا وہ کیسے کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ نے پڑھو قرآن ہاں پڑھائے میرے لیے اور سے پڑھو اگر تم اور سے پڑھو گی تو تمہیں ملے گا یہ حکم قرآن میں اس نے کہا کہ مجھے تو ملا نہیں نہیں پڑی وہاں تمول <سؤال> تمہیں چھوٹی دیتے ہیں اس کو لے لو رسول <سؤال> جس سے رو گے اس سے رک جاؤ یہ آیت اللہ کے نبی نے حدیثوں میں منع کیا ہے کہنا چاہیے تھا کہ جو حکم حدیث سے صاف ہے وہ حکم قرآن سے جو حکم حدیث سے صاف ہے دے کے ساتھ قرآن میں کیوں؟ اس حکم دے اس کے حل کرو اور جس سے روکے روک جاؤ حضرت عبداللہ بن مسعود کی تعریف کرے یہاں یا اس صحابیہ اور اس علمی کی تعریف کرے ان کی ضرورت کی تعریف کرے قرآن کو کتنی گہرائی سے اس نے پڑھا اور کتنی ضرورت سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ رضی اعتراض کر ہے شہید <تصفح> واقعہ بھی آتا شعید بن مصیف رحمۃ اللہ مشہور تعبیر شہید الدین آ ہے صحابہ کے بعد تعین مقام ہے حضرت کے عامات تھے شہید بن مصیب اللہ علیہ کے مشہور واقعات جس کو شہزادے کا رشتہ آیا تھا شہید مسیح نے ٹھکا دیا تھا اور یہ ہوا کہ ان کی ملک سے ایک شاگرد ہو گئے ایک ہفتے کے لیے کثیر سے ایک ہفتہ غائب رہے ایک ہفتہ بعد آئے کہاں چلے گئے شادی کرنا چاہتے ہو تاکہ ہاں میری بیٹی سے شادی کر لو انہیں کہا کی لڑکی سے کہا بالکل شادی ہو گئی تفصیلات ہے کہنا یہ شادی ہونے کے بعد جب کثیر نے ابھی وجہ اپنی بیوی یعنی شعید بن مسیح کی بیٹی کے پاس سے نکل کر صبح کا وقت مسجد نبیوی کا مسجد کا وہ رخ کر رہی کر رہے تھے بیوی نے پوچھا کہاں جا رہے ہو کہا گیا کہ آپ کے ابا شعید بن مسیح کی مجلس میں جا رہا ہوں علم حاصل کرنے کے بیٹی نے کہا ماہی کہا کہ شعید بن مسیع کا میرے پاس بھی تمہیں مل سکتا میرے پاس بیٹو پورا علم میں دوں گی تمہیں حضرت کہہ رہی ہے پاس کرنا ہو میرے پاس علم حاصل کرو جو باتیں میرے باپ کے پاس ملیں گی وہ باتیں میرے پاس ہی تمہیں ملیں گی اور بات ساری سی باتوں تھی ابھی ساری سی باتوں میں آتے ہیں اور امام بےحم نے اس کو تمہیں ذکر کیا ہے علی بن حسین کے اللہ علی حضرت حسین, حسین وضو کروا رہی لوٹے سے پانی ڈال رہی تھی, تھی. وضو کر رہے تھے اچانک لوٹا ہاتھ سے چھوٹا اچانک لوٹا ہاتھ سے چھوٹا گر گیا پانی سر ان کے اوپر پڑ گیا لوٹا ٹوٹ گیا علی بن حسین رحمت اللہ یاری بڑے غصے سے دیکھنے اور جیسے ہی غصہ کیا غصے سے گھورنے لگے لونڈی نے فوراً قرآن کی آیت پڑھی ول کا اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں جو غصے کو پیتے ہیں غصے کو پینا جانتے ہیں جیسے ہی لونڈی نے آیت پڑھی علی بن حسین کا غصہ ٹھنڈا ہو سر جھکا لیا لونڈی بڑی ہوشیار تھی اس نے اس کے بعد آیت کا دوسرا ٹکڑا پڑا ان الناس اللہ کے بندے غصے کو پیتے بھی ہیں اور لوگوں کو معاف بھی کرتے ہیں علی بن حسین نے نظر اٹھائی کہ جا میں نے تجھے دل سے معاف بھی کر دیا ہوشیار کا تیسرا ٹکڑا پڑا سنی اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے علی بن حسین کا جا میں نے اور دی کی حاضر جوابی سبحان اللہ برمح اس نے پرانی مزید کی نایتوں سے کیسے استعمال کیا آج یہ استحزار یہ حاضر جوابی اچھے اچھے علماء کے اندر نہیں ہوگی یہ کون سی چیز ہے یہ علم کہاں سے عورتوں کے اندر آیا اور میں لوم کہاں سے آیا یہ اسلام کا احسان ہے یاد رکھنا یہ اسلام کا احسان ہے اسلام نے عورتوں کو سے اور علم سے راستہ کیا اور بعد میں آپ پڑھیے حافظ النحر اسل رحمۃ اللہ علی کی کتاب تقریب التحیب جس میں حافظ ابن حجر اسل رحمۃ اللہ علی نے کتب سکھتا جو بخاری مسلم ابوداؤ سرمدی نسائی ابن ماجہ ان چھ کتابوں میں جتنے میں حدیث کے راوی آئے ہیں جن سے امام بخاری نے امام مسلم نے امام ابودا ترمی نے نسائی نے اپنی ماجا نے رحمت اللہ علی مجمعین انہوں نے جن راویوں سے حدیثیں روایت کی ہیں ان راویوں کی مختصر جو ہے سوال حیات دو دو تین دین سطروں میں ذکر کیے آپ دیکھیں گے اس کتاب کے اندر کتنی خواتین کا ذکر ہے اس کتاب کے اندر تین سو دو خواتین کا ذکر ہاں یعنی خطول سکتا کے اندر بخاری مسلم ابودا ترمی نسائی بنے ماجاؤں میں جہاں مردوں نے حدیث سے روایت کی ہے وہیں عورتوں نے بھی روایت کیا اور ان کی کل تعداد تین سو دو عورتیں اللہ وقت مشہور مشہور محدثین کی زندگیاں جب ہم پڑھتے ہیں ان کے اساتذہ میں عورتوں کا ذکر آتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی شاگردہ تھی امراد الرحمان امراد عبد الرحمن سبحان اللہ بڑی ثابت حضرت عائشہ کی شاگردہ حضرت عائشہ سے عادیب ہے بڑا ذکیر حمر الرحمان نے روایت کیا ہے اور ہمردین فیصلہ الرحمان سے بہت سارے صافیوں نے روایت کیا امام اب نسینیم کے اساتذہ میں بہت ساری عورتیں ہیں امام حوی کے استادہ میں بہت ساری عورتیں اساتذہ میں اسلام نے دیا آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم نے جہاں مردوں کو اور اپنی نئی نسل کو دینی تعلیم سے محروم رکھا وہی اپنی بچیوں کو لڑکیوں کو بھی دینی تعلیم سے محروم رکھا اللہ کا شکر ہے کہ آج کے لیے بیداری پیدا ہو رہی ہے لڑکیوں میں تعلیم کے سلسلے میں ان کے لیے الگ مطالب ان کے لیے الگ مقاصد ان کے لیے الگ بہت اچھی بات ہے ہونا بھی چاہیے اس لیے کہ یہی لڑکیاں یہی بچیاں جو آج کی بچیاں انہی کی گوٹ میں آنے والی نسلیں پڑھنے والی ہیں آنے والی نسلیں پڑھنے والی ہیں اگر آپ انہیں زبر ان سے آرازستان اگر یہ کتاب و سننے کا علم نہ دیں تو پھر آنے والی نسلوں کی دینی تربیت کیسے ہوگی البتہ یہ بات یاد رکھنا علم کے نام پر تعلیم کے نام پر آج ہماری جو لڑکیاں کالجوں کو جاتی ہیں یونیورسٹیوں کو جاتی ہیں اپنی عزت و پاک دمنی کا سودا کرتی ہیں عزت و آبروں کو بیچتی ہیں نوز بلّہ نوزب اللہ ایسی تعلیم جیسے کہ گوشت میں بتایا گیا اسلام اس تعلیم کی حوصلہ افزائی کرتا ہے جس تعلیم کے ساتھ تربیت ہو اور جس تعلیم میں تربیت متاثر ہو رہی ہو ایسی تعلیم کی قسم کو ہی ضرورت نہیں آپ اپنی بچیوں کو پڑھا رہے ہیں پڑھائے مرتبہ یاد رکھنا کجاب کی پابندی کے ساتھ پردے کی پابندی کے ساتھ اور تنہا سفر نہ کریں اور آپ اگر جا رہے جاگے چھوڑ کے آئے ان کی نگرانی کریں وہ احتسابی نظر ڈالیں ان کا جائز ڈالیں وہ کہاں جا رہی ہے موبائل رکھیے تو انہیں موبائل کی کیا ضرورت ہے اگر ذمہ دار قسم کے والدین ہے تو بہت ضروری ہے تعلیم کے نام پہ آج ہماری لڑیوں نے جو آزادی آ رہی ہے عوال کی آ رہی ہے اور بے قرضی آ رہی ہے اور یعنیت آ رہی ہے نوز اچھے میں کیسے کیسے آج سفر نے یاد رکھنا محترم بھائیوں ایسی تعلیم کی کوئی ضرورت نہیں ایسی تعلیم دنیا میں بھی وبائل بنے گی آخرت میں بھی بنے گی اور ایسی تعلیم دنیا آخرت میں انسان اور رسوا رہے گی ایسی تعلیم کی ہمیں ضرورت ہی ہے وہ علم دے. اس تعلیم کا that is... تعلیم بھی جس تعلیم کے ساتھ والے کو اور امت کے تمام لڑکیوں کو, اپنی اپنی کو, کو بھی نرمان کو بلانی ہیلیا اس کے لیکن یہاں ہوتا ہل ہو جاؤ ان